بے خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا ان میں جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحم اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان حفظہ اللہ نے عوام الناس کی جانب سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی حیثیت صرف ایک اسلامی ملک کی ہی نہیں بلکہ پاکستان ایک اٹمی ملک ہے کہ جس کی بدولت آج حرمین شریفین محفوظ ہے آج بھی جب ہرمین شریفین کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ان کی نظر پاکستانی فوج اور پاکستان پر ہوتی ہے پاکستان باقی اسلامی ممالک کی افواج کو بھی تربیت دیتا ہے تو آپ ایسی صورتحال میں کیوں پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے الناس کو آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے دیکھیے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ آیا ہم پاکستان کو کمزور کر بھی رہے ہیں یا نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کی کمزوری اس میں ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا لوگوں نے نعرے لگائے تھے کہ لا الہ الا اللہ تو جب انسان کا مقصد ختم ہو جائے مثلا ایک چیز کا مقصد ختم ہو جائے جیسا کہ یہاں ایک پنکھا لگا ہوا ہے اور اس کا مقصد ہے ہوا دینا لیکن اگر یہ ہوا دینا چھوڑ دے تو اس صورت میں یہ خود کمزور ہو جائے گا اس کی حیثیت خود ختم ہو جائے گی بالکل اسی طرح پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں اللہ کوئی اور نظام یہ نہیں چلے گا دوسرے ہر نظام کو کل کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی اور اللہ تعالی کے نظام کو مکمل قانونی حیثیت حاصل ہوگی صرف اسے ہی مانا جائے گا اور اس کے آگے ہم سر تسلیم خم ہوں گے اس ملک میں یہی نظام جاری ہوگا لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو اس سے خود ہی پاکستان کمزور ہو گیا پھر یہ بات کہ یہ عالمی اور اسلامی حیثیت والا ایٹمی ملک ہے تو اس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ ایٹمی ملک ہے بالکل یہ ایٹمی ملک تو ہے اس سے کوئی انکار نہیں لیکن یہ کہنا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی اسلامی ملک بھی ہے تو یہ بات صحیح نہیں اصل میں یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلامیت کا معنی کیا ہے اگر اسلامیت کا معنی صرف یہ ہے کہ ایک نعرہ لگا دیا جائے دو تین لفظ آئین میں لکھ دیے جائیں اور وہ بھی ایسے الفاظ کی جن کی کوئی حیثیت نہ ہو اس حال میں کہ اس کے متضاد دفات بھی آئین میں موجود ہوں اور اس حال میں کہ آئین خود ہی ایسی شقوں پر مشتمل ہو جو کہ کفیہ قوانین بنانے کا جواز فراہم کرتی ہیں اور ان کے تحت باقاعدہ قوانین بنتے بھی ہیں جیسا کہ چند دن پہلے اسی تہتر کے آئین کی بنیاد پر شراب کی پابندی کا بل پیش کیا گیا جو کہ نامنظور کر دیا گیا یہ کام اسی آئین کی بنیاد پر کیا گیا پھر خواتین کے متعلق بل پیش کیا گیا حقوق نسوا کے بارے میں تو وہ پاس ہو گیا اسی آئین کی بنیاد پر اس آئین کے آگے اسمبلی والوں کے اختیارات بے بس ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کوشش کرتے رہے لگے رہے لیکن پھر بھی دوسری شادی پر پابندی لگا دی گئی اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اس کے لیے مشاورتی کون سے اجازت لینی پڑے گی حالانکہ یہ اسلامی احکامات ہیں قرآن کریم نے ان دو شادیوں کی اجازت دی ہے اسی طرح دو سے زیادہ بچوں پر پابندی لگانے کی بھی کوششیں جاری ہیں یہ تمام قوانین جو بنتے ہیں یہ اسی آئین کی بنیاد پر ہی بنتے ہیں آپ اگر اس ملک کو اسلامی کہتے ہیں تو آئین کی وجہ سے کہتے ہیں لیکن آئین اسلامی نہیں اور جب آئین اسلامی نہیں تو عالمی اسلامی کا کیا مانا یہ تو بس اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بات ہے جو کہی جاتی ہے تو کہتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہ بات کرنا کہ اس کی وجہ سے حرمائن شریفائن محفوظ ہیں تو کہاں محفوظ ہیں یہ تو پاکستانی فوج کے بے بنیاد دعوے ہیں یہ وہ فوج ہے جس نے جا کر حرم شریف پر فائرنگ کی تھی بلوچ ریجمنٹ اور پنجاب ریجیمنٹ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا انہوں نے اپنی فائرنگ میں کعبے کا غلا بھی جلایا تھا اس وقت یہ انگریز کی فوج تھی رائل انڈین آرمی کہلاتی تھی یہ آج بھی وہی فوج ہے اپنے انہی کرتوتوں پر عمل پیرا ہے آج پاکستان کی فوج یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو جرائم ہم نے انگریز کی حکمرانی میں کیے تھے یقیناً وہ اسلام کے خلاف ہمارے بڑے جرائم تھے اور ہم نے یہ کفر کیا تھا یہ ہم نے وہ حرام کام کیا تھا اور آج ہم اس پر توبہ طائب ہیں یہ فوج نہیں کہہ سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان بنی اسرائیل کو جو کہ نبی علیہ السلط کے زمانے میں موجود تھے ان کے آبا کی وہ قباحت یاد دلائی ہیں جو کہ انہوں نے موسا علیہ السلام کے زمانے میں کی تھی لیکن کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعد کی جو اولادیں تھیں وہ اپنے پچھلے آبا پر راضی تھیں پاکستان کی فوج کے شہداؤں کی پرانی فہرستیں اب بھی موجود ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں وہ بھی ہے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف فلسطین میں لڑتے ہوئے مارے گئے ترکی کے محاذوں پر خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ان جنگوں میں جو لوگ یعنی خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑتے ہوئے جو فوج مردار ہوئے انہیں بھی شہیدوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے آج بھی یہ لوگ اپنے انہی آبا کے نقش قدم پر روا دوا ہیں مطلب یہ کہ یہ لوگ ہرمین شریفین کے محافظ کی صورت بھی نہیں ہیں امریکہ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہرمین شریفین کا محافظ میں ہوں اور عاملاً بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ صدام کے دور میں امریکہ کی فوجیں سعودیہ کی حفاظت کے بہانے وہاں آئیں اور وہاں اپنے ڈیرے جما لیے اور اب تک وہی ہیں اور پھر سعودی حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ امریکی فوج یہاں ہماری حفاظت کے لیے بیٹھی ہے تو پھر تو امریکی فوج اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ اس کی زیادہ حفاظت کی جائے کیونکہ ہرمین شریفین اس کی وجہ سے محفوظ ہیں پھر ہرمین شریفین کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کی عمارتیں بنائی جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں بالقف مشرقین بھی بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے بیت اللہ کا جو موجودہ نقشہ ہے یہ وہی نقشہ ہے جو ابو جہل نے رکھا تھا جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کی نئی تعمیر کا ارادہ کیا تو وہاں ایک سانپ ظاہر ہو گیا اور بیت اللہ کی دیوار پر بیٹھ گیا جب یہ لوگ اس سانپ کو وہاں سے نہیں اتار سکے تو ابو جہل کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے اور مشکین مکہ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہم جو یہ آپ کا گھر گرا رہے ہیں اس لیے نہیں گرا رہے کہ یہ ختم ہو جائے بلکہ ہم اسے اور بہتر آباد کرنے کے لیے گرا رہے ہیں تو یا اللہ اگر اس نیت میں ہم سچے ہیں تو اس صاب کو ہٹا دیجیے تو اسی طرح ہوا کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے سانپ کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور لے گیا اس کے بعد سب سے پہلے ابو جہل اوپر چڑھا اور سب سے پہلا پتھر کعبے کا اسی نے اٹھایا اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے کام شروع کر دیا اس تعمیر میں ابو جہل نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جس کا مال حرام ہو یا مشکوک ہو وہ بیت اللہ کی آبادی میں اسے نہ لگائے پھر جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو وہ مال کم پڑ گیا اور اس سے بیت اللہ کا جو احاطہ ہے وہ پورا تعمیر نہیں ہو سکا تو انہوں نے وہ جگہ ویسے ہی چھوڑ دی تو وہ حصہ آج بھی ایسا ہی ہے اور اسے حتیم کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ انہوں نے وہ حصہ چھوڑ دیا لیکن حرام مال اس میں نہیں لگایا غرض اس قصے سے یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کی حفاظت اور آباد کرنے کا مطلب اس کو تعمیر کرنا ہی ہے تو یہ کام تو ابو جہل نے بھی کیا تھا اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کا اصل مطلب کیا ہے مسجد حرام کی تعمیر کا اصل مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا مَسَاجدَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْآخِرِ وَلَمْ إِلَّ ان نمایا منہ یق اللہ خون المحتین عیسائت میں اللّہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی کون بناتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے مطلب یہ کہ اسلامی اصولوں پر چلتے ہیں اسلامی قانون کو مانتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہرمین کی دیواروں کی حفاظت کرتے ہیں تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہرمین کے محافظ ہیں یہ تو انہوں نے صرف اپنے مفادات کی خاطر سعودی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیے ہوئے ہیں ورنہ سعودی حکومت جس طرح ان کی اتحادی ہے اور یہ اس کا تحفظ کرتے ہیں بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تحفظ اس کا امریکہ کرتا ہے اس کی واضح دلیل ابھی حال ہی میں پیش آنے والا جمال خاشوق جی کے قتل کا معاملہ ہے اس پر انسانی حقوق والوں نے کتنے نعرے لگائے سعودی حکومت کے خلاف لیکن پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرم نے خود بیان دے کر انہیں خاموش کرا دیا کہ چھوڑو ان انسانی حقوق کو سعودیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی حکومت کا دفاع ہم پر لازم ہے وہ ہمارے بغیر حکومت نہیں کر سکتے اور ان کے اقتصاد سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو میں وہ باقاعدہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اسرائیل اس علاقے سے ختم ہو جائے ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر سعودی حکومت ختم ہو گئی تو اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا یعنی اسرائیل کا محافظ کون ہوا براہ راز یا بالواسطہ آپ خود سوچیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے محافظ ہیں اور سعودی حکومت اسرائیل کے محافظ ہے تو اس طرح تو آپ پھر اسرائیل کے محافظ ہوئے اصل میں یہ بس ایک بہانہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے کہ ہم حرمین کا تحفظ کر رہے ہیں حرمین شریفین کو خطرات لاحق ہیں حرمین شریفین کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اصل سعودی ریالوں کا خطرہ ہے تیل کا خطرہ ہے مطلب یہ کہ یہ لوگ اصل اسی کے تحفظ کرتے ہیں اور اس کے بدلے انہیں امدادیں ملتی ہیں